اوز باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عصا اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم و بین الذین عادیتم منهم موڈا واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوك من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين انلین قاتلو کم فدینی و اخرجو مندی ر اخرجو کُندی رکم و على اعلیٰ أَنْ کُم ان طل و میّّۃ تو الظالمون <تصفح> يا ايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تنكحوهن, إذا أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ شعیعن أَزْوَاجِكُمْ إِلَى القفار فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ زَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ ازواجم مَا انفقو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ان بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حنبی جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ منا أَلَّا یوبا ن ولاََََََََََ یسرقن ولا یزن ولا كقتنا اولادنطین بہتانی یفترینََََََََََ بہ نیدی وََ ارجلہن ولا یاسی معروف یاہ وصطفرلَََََََََََََََہ الله ان الله غفور الرحيم يا ايوحلدين لا لاتطول قومن غذب الله عليهم غزیب اللہ علیہم قد یسو من العرتی کما يئس الكفار من اصحاب القبور مقصد سور ممتنا ترغيب ترغیب عید الجہاد ولانفاق عن الكفار والزجر و لمن والا صورت میں جہاد اور انفاق کی ترغیب دی جاتی ہے جو ان دس صورتوں کا مقصد ہے اور اس صورت میں بالخصوص دین کے دشمنوں سے کفار سے جدائی اختیار کرنا اور زجر دینا ان لوگوں کو ان ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ قلبی دوستی کرتے ہیں اور انہیں دل سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو قرآن انہیں زجر دیتا ہے جس پر حاتب ابن ابھی بلتا کا واقعہ یہ ہم نے ذکر کیا یہ قرآن مجید نے انہیں دوست بنانے کے کئی وجوہات اور علتیں ذکر كی جو پہلی دو آیات تھیں تو ان میں وہ علتیں بیان کی گئیں کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں یہ قرآن کے منکر ہیں تمہیں اور اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا ہے یہ لوگ اگر تم پر قابو پا لیں تو تمہارے ساتھ دشمنی نبھائیں تمہیں تکلیف پہنچائیں اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانوں سے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ لوگ تمہارا کفر چاہتے ہیں تم سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں یہ جی آج تم یہ اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ دوستی یہ کر رہے ہو کل کو بروز قیامت تمہاری یہ رشتے داری اور تمہاری یہ قربت یہ کوئی کام نہیں آئے گی تو کیوں یہ اللہ کے حق کو چھوڑ رہے ہو یہ ان لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ جو کل کو تم سے الگ ہوں گے اور وہ کل کو تم سے بھاگیں گے اس سلسلے میں ابراہیم کا اسوا وہ اختیار کرو ابراہیم کا طریقہ اپناؤ ابراہیم نے اور ان کے تابے داروں نے قوم سے جو کہا تھا وہی کرو اور ابراہیم کے اس قول میں تم لوگوں کے لیے کوئی نمونہ نہیں یعنی اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر بالکل یا بائیکاٹ کرنا ہے یہ ایسا نہیں کہ بائیکاٹ بھی ہو اور ان میں ان کے ساتھ تعلق بھی ہو یہی وجہ ہے بعض لوگ اس طرز عمل کی وجہ سے تمہیں بنیاد پرست کہیں گے کوئی فنڈامنٹلسٹ کہے گا کوئی تمہیں متشدد کہے گا ان فتووں سے اور ان الزامات سے مت گھبراؤ وہ ایک شاعر کہتا ہے و لوکان تشدد بیان و کتابی و اظہار و قول لن نبی محمدی فنی بحمد اللہ ربی مشدن حل مشہودن فشہدو كل مشہدی یہ اگر تشدید سختی کرنا یہ اللہ کی کتاب کا بیان یہ اگر سختی ہے اور اللہ کی کتاب کو بیان کرنا اگر یہ تشدد ہے وہ اظہار قول لن نبی محمدی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اظہار کا نام تشدد ہے اور یہ سختی ہے بنی بِحَمْدِ اللہ ربی مُشَدِّدٌ تو بے شک میں اپنے رب کے حمد کے ساتھ میں تشدید کرنے والا ہوں میں سختی کرنے والا ہوں میں متشدد ہوں لوگ مجھے فنڈامنٹلسٹ کہیں لوگ مجھے بنیاد پرست کہیں یہ اگر اللہ کی کتاب کا بیان کرنا رسول کی سنت کا اظہار کرنا یہ اگر تشدد ہے تو میں اللہ کے حمد کے ساتھ میں متشدد ہوں حل و مشہوداً فش ہدو تو آؤ گواہ بنو اور جہاں پر گواہی دینا چاہتے ہو وہاں پہ گواہی دے دو کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ بڑا متشدد ہے اور یہ بڑی سختی کرنے والا ہے اگر قرآن اور سنت کو بیان کرنا یہ تشدد ہے تو ابراہیم کا طریقہ یہ اپناؤ اور پھر آیت نمبر پانچ میں کہ اے اللہ چار اور پانچ میں مقاطعہ کے وقت بائی کرنے کے وقت چونکہ انسان کو یہ وسوسے آتے ہیں کہ ہم تو اکیلے رہ جائیں گے پھر ہمارے ساتھ غمی خوشی یہ کون کرے گا ہمارے مردوں کو کون دفنائے گا غم کے وقت یہاں ہمارے ساتھ سہارے کے طور پہ کون کھڑا ہوگا تو قرآن دعا کی تعلیم بھی دیتا ہے اپنے رب پر بھروسہ کرو کہ اے اللہ تجھ ہی پر بھروسہ ہے تجھى کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور بالاخر تیری ہی طرف لوٹنا ہے اے ہمارے رب یہ ایک درخواست ہے کہ ہمیں کافروں کے لیے دین کے دشمنوں کے لیے ہمیں امتحان کا سبب مت بنا امتحان کا سبب مت بنا کہ ہم لوگوں کے لیے آزمائش بنیں کہ کل کو وہ اسی وجہ سے اپنے آپ کو حق پر سمجھیں اور ہمیں باطل پر سمجھیں وہ یہ نہ کہیں کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے یہ آزمائش نہ بنا ہمیں کافروں کے لیے امتحان کا سبب نہ بنا اور اے اللہ ان کافروں کو ایک معنی ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ اے اللہ ان کافروں کو ہم پر مسلط نہ کر کہ کہیں یہ ہمیں دین سے ہی نہ پھیر دیں ان کافروں کو ہم پر اے اللہ مسلط نہ کرنا وقت لنا ٹھیک ہے ہمارے گناہوں کے بسب کبھی کبھی ہم پر آزمائش آئے گی اے اللہ ہم خطا کار ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے اور تو اس پر غالب اور حکمت والا ہے ابراہیم کا یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت کا عقیدہ رکھتا ہو جس کا اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا روز آخرت پر ایمان ہو تو یہ مقاتا یہ بائیکاٹ کرنا دین کے دشمنوں سے الگ ہونا یہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور جو کوئی رکردانی کرتا ہے تو اللہ کو اس کی تابداری کی اور اس کی یہ بناوٹی جو تاب داری ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں وہ بے نیاز ہے اور اس کی تعریف وہ کی گئی ہے یہ ابسائت میں ایمان والوں کے لیے تسلی ہے اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ جی اگرچہ اس آیت کو کل کے سبق کے ساتھ یہ پڑھنا چاہیے تھا لیکن چلیں آج ہی اس آیت کی اس کا پڑھنا جو ہے وہ ہمارا نصیب ہوگا یہ حالانکہ کل کے آیت کے ساتھ یہ مضمون یہ اسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے اصل اللہ عج عالمۂ کم یہ عیسائیت میں تسلی دی جاتی ہے اور بشارت دی جاتی ہے ایمان والوں کو یہ آج تم نے اللہ کی دین پر غیرت کی اور اسی غیرت دینی کی وجہ سے تم دشمنان دین سے الگ ہو گئے تم نے ان سے مقاتع کیا تم نے ان سے بائی کارٹ کیا تم ان کی غمی خوشی میں شریک نہ ہوئے کہ وہاں پہ وہ اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو رونتے چلے جا رہے ہیں اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ جی تو اگر تم اللہ کے دین پر غیرت کرتے ہو تو کل کو وہی لوگ جو تم سے ناراض تھے وہی تمہارے رشتے داروں کو اللہ تمہارے دوست بنا دے گا یعنی انہیں ایمان کی توفیق دے دے گا انہیں سنت پر چلنے کی توفیق دے دے گا اسی وجہ سے جو لوگ بائیکاٹ نہیں کرتے جو لوگ سنت کے مخالفین سے مقاتع نہیں کرتے ان کے ساتھ شریک رہتے ہیں ان کی غمی میں ان کی خوشی میں تو دراصل یہ نہیں چاہتا یہ قرآن والا نہیں چاہتا کہ میرے ان رشتے داروں کو حق کی توفیق ہو دراصل یہ بھی چاہتا ہے کہ اسی طرح وہ خلاف سنت اور خلاف شریعت کاموں میں اسی طرح مبتلا رہیں عسایت میں اللہ بائیکاٹ کا فائدہ ذکر کرتا ہے کہ آج اگر تم یہ غیرت دکھاؤ گے تو کل کو اللہ تمہارے اسی غیرت کی وجہ سے انہیں درست راستے پر چلنے کی توفیق دے گا اور جو شخص یہ نہیں کرتا تو دراصل یہ اپنے رشتے داروں پر اسی طرح اپنے تعلق والوں کو کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ بھی صحیح راستے پر وہ آ جائیں اور وہ وہ وہ بھی سیدھے راستے پر قریب قریب اللہ اللہ امید بنا دے تمہارے درمیان وبین اللہ اور ان لوگوں کے درمیان آ تم آدی تم کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے منہم ان میں سے مودع محبت جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ان لوگوں میں سے تو مودع تو اللہ بنا دیں اور اللہ کر دیں تمہارے اور ان کے درمیان محبت وہی جو تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی تھی اور یہ دشمنی بھی اللہ کے لیے تھی اللہ کے دین کے لیے تھی تو کل کو اللہ اسی دشمنی کو اللہ دوستی میں تبدیل کر دے اور اللہ وہی دشمنی وہ دوستی میں بدل دے آص اللہ ایج عالبین کم و بین الدین آد تمن قریب ہے اللہ امید ہے اللہ کہ وہ بدل دیں تمہارے درمیان وہ بین الدین اور ان لوگوں کے درمیان کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ان لوگوں میں سے مودتاً محبت اسی دشمنی کو اللہ دوستی میں تبدیل کر دیں اب تم کہو گے کہ یہ کیسے ممکن ہے وہ تو قرآن اور سنت کا نام سننے تک کا وہ گوارا نہیں ہے وہ تو قرآن اور سنت کا نام سنتا نہیں ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو ان کی دشمنی وہ دوستی میں کیسے تبدیل ہوگی اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے واللہ قدیر اور اللہ قدرت والے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے وہ قدیر ہے وہ قدرت والا ہے امام نصفی یہاں پہ واللہ قدیر بڑا خوبصورت معنیٰ انہوں نے کیا ہے وہ قدیرن اعلیٰ تقلیب القلوبی اور اللہ قدرت والا ہے دلوں کے پھیرنے پر دلوں کے پھیرنے پر وہ قادر ہے وہ تحویل الاحوالی اور حالات کے بدلنے پر وہ قادر ہے وہ تسہیل اسباب المودہ اور دشمنی کو دوستی میں تبدیل کرنے پر وہ قادر ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے صلاح اعلیٰ بے نقم و بیندین و اللہ قدیر اور اللہ قدرت والا ہے اور قرآن یہاں پہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ ہمیشہ اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو دوستی بھی ایمان کی وجہ سے کرو اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی بھی کرنی ہے تو دشمنی بھی ایمان کی بنیاد پہ کرو ترمیزی کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ احب حبیب کہما آسا یقون آسا یقون بغیر مما کہ کسی کے ساتھ جی اگر دوستی میں اتنا آگے نہ بڑھو آج جو تمہارا بڑا محبوب دوست ہے قریب ہے عنقریب وہی محبوب دوست اس کی دوستی وہ بغض میں تبدیل ہو جائے اور آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسی طرح آج اگر تم کسی کے ساتھ بغذ کرتے ہو تو کل کو وہی بندہ وہ تمہارا محبوب وہ بن جاتا ہے تو اسی لیے محبت میں اور بغض میں ہمیشہ اعتدال اور درمیانہ روی سے کام لو کیونکہ آج جن لوگوں کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے کل کو وہی لوگ اللہ تمہارے دوست بنا سکتا ہے واللہ قدیر اور اللہ قدرت والا ہے وہ دلوں کے پھیرنے پر وہ قادر ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ ابن آیات میں لا کم اللہ عن الدین لم يقاتلوكم قاتلو کمفیدینی یہ آیت نمبر آٹھ اور نو میں ان دو آیات میں اللہ کفار کی دو قسمیں وہ بیان کر رہا ہے ایک وہ کافر ہے کہ نہ تو وہ تمہارے دین میں تمہارے ساتھ لڑتا ہے نہ اس نے تمہیں تمہارے وطن سے نکالا ہے نہ ہجرت پر مجبور کیا ہے تو حسن سلوک یہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے منع نہیں کیا اسی لیے آج اور اس دنیا میں انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اس میں انسان یوں ہی تنہا زندگی وہ نہیں گزارتا اور پھر آج کے دور میں دنیا کے ساتھ تعلقات وہ استوار کرنے ہیں ان کے ساتھ تعلقات وہ قائم کرنے ہیں اگرچہ آج تو پوری دنیا ان کے تعلقات جنہیں انٹرنیشنل ریلیشن اور بین الاقوامی تعلقات ایک جانب ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی دنیا کا آج پورا نظام منافقت پہ وہ چل رہا ہے جب کہ اسلام یہ منافقانہ طرز عمل یہ نہیں کرتا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کے خلاف پہ پیکار نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں نکالا نہیں ہے تمہیں ہجرت پر مجبور نہیں کیا ان کے ساتھ انصاف کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ نے تمہیں اس سے نہیں منع کیا ہاں جو قلبی محبت ہے یہ یاد رکھیں قلبی محبت جو موالات ہے تو یہ ایسے کافروں کے ساتھ بھی نہیں ہوگی کیونکہ حسن سلوک ظاہری جو رکھ رکاؤ ہے یہ الگ چیز ہے اور باقی ماندہ جیسے مثلاً سورہ عنقبوت اور سورہ لقمان میں جو مشرک والدین ہیں ان کے بارے میں کہا گیا تھا وَإِن جَاهَدَا كَعَلَىٰ أَن تُشْرِقَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم فلا تُتِعُهُمَا مشرک والدین شرک میں ان کی اطاعت نہیں ہے لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي دنیا معروفہ۔ دنیا کے کاموں میں ان کے ساتھ حسن سلوک وہ کرنا ہے لاینہ اور پھر اگلی آیت میں وہ لوگ جو تمہارے دین کے خلاف برسر پیکار ہیں تو ان کے ساتھ تو وہ ظاہری حسن سلوک وہ بھی نہیں ہے لاینہ کم اللہ عانل لمقاتل فدینی منع نہیں کرتا تمہیں اللہ عنل ان لوگوں سے لم یقاتلوکم فی فدینی کہ جو نہیں لڑتے تمہارے ساتھ فدین دین میں تمہارے دین کے خلاف وہ منصوبے نہیں بناتے و لمجو خرجو کم اور نہ ہی تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے تو اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کس سے ان تبرو کہ تم حسن سلوک کرو ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ظاہری حسن سلوک ہے اور ان کے ساتھ جو ظاہری مراسم ہیں اور تعلقات ہیں اللہ اس سے تمہیں منع نہیں کرتا و تخ ستو اور انصاف کرنے سے ان کے ساتھ اس سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان کے ساتھ انصاف کرو ان اللہ يحب اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو یعنی قرآن اسلام کے یہ احکام اتنے عدل و انصاف پر مبنی ہے کہ حتیٰ کہ جو دین کے دشمن وہ تمہارے خلاف منصوبے نہیں بنا رہے قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ تمہیں کافر کے نام سے ہی نفرت ہو نہیں ان کے ساتھ تم رکھ رکاؤ یہ کر سکتے ہو تمہارے پڑوس میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ جو پڑوسیوں والے حقوق ہیں تو وہ ان کے ساتھ وہ قائم رکھو اب اگلی آیت میں دوسرے قسم کے کفار ان نماین اللہ عن الذین بے شک منع کرتا ہے اللہ تمہیں ان لوگوں سے دینی۔ کہ جو لڑتے ہیں تمہارے ساتھ دین میں ان کی تمہارے دین کے ساتھ دشمنی ہے وہ اخراج کم اور تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے وہ ظاہرو اعلیٰ اخراج اور انہوں نے مدد کی ہے اوروں کی اعلیٰ اخراج تمہارے نکالنے میں یعنی اوروں کی اگر خود انہوں نے نہیں نکالا لیکن اوروں کی مدد کی ہے ظاہرا یظاہر و مظاہرہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے اخراجکم تمہارے نکالنے میں یعنی خود اگر نہیں نکالا لیکن اس کی سپورٹ دوسرے کے ساتھ ہے کہ ان مسلمانوں کو نکالو یہاں سے جیسے مثلا آج بظاہر امریکہ وہ فلسطینیوں پر بمباری نہیں کر رہا لیکن اسرائیل کو باقاعدہ وہ سپورٹ اپنی جاری رکھ رہا ہے کہ انہیں نکالو یہاں سے اس وطن سے و ظاهرو على اخراجكم اور وہ مدد کرتے ہیں اوروں کی علا اخراجكم تمہارے نکالنے میں تو اللہ منع کرتا ہے ان نما ينهاكم اللہ منع کرتا ہے تمہیں اس بات سے تولوهم کہ تم دوستی کرو ان سے ان کے موالات سے تمہیں منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ قلبی دوستی تم نے نہیں کرنی و من يتولهم قانون یاد رکھو اور جو کوئی دوستی کرے ان کے ساتھ فلاحم ظالمون تو یہی لوگ یہ ظالم ہیں یہ ابن آیات میں یادین ان آیات میں یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان والی عورتیں یہ ہجرت کر کے یہ آ جائیں بدر میں اللہ کے پیغمبر نے ان کے ساتھ معاہدہ لکھا تھا کہ اگر اس معاہدے پہ اس شک پہ اس شرط پہ اتفاق ہوا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص یہاں مدینہ آ جائے تو مدینہ والے اسے لوٹانے پر پابند ہوں گے لیکن اگر مدینہ سے مکہ کوئی شخص آ جائے تو مکہ والے اسے لوٹانے کے پابند نہیں ہوں گے یہ اللہ کا کرنا تھا کہ اس میں خواتین کا ذکر کرنا یہ بات جو ہے یہ اس وقت ذکر نہیں کی گئی صلاح کرنے کے بعد جب بعض خواتین وہ اسلام لے آئی اور انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اب یہاں پہ ایمان والے اب مدینہ منورہ کے مسلمان اللہ کے پیغمبر جی انہیں اس حوالے سے یہ ایک پریشانی تھی کہ آیا یہ بھی اس معاہدے کے تحت انہیں بھی واپس کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں اسی لیے مکہ سے وہ لوگ ان خواتین کو واپس لوٹانے کے لئے وہاں سے یہ ائی یہاں پہ مدینہ تو قرآن کی یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہیں کہ نہیں صلح کے وقت صرف مردوں کا تذکرہ کیا گیا تھا اور عورتوں کا ذکر وہ نہیں کیا گیا تھا یا ایھا الذین امنو اذا جاکم المؤمنات اور ان آیات میں بعض قوانین بھی یہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی جماعت میں بعض نئے لوگ یہ ہی آتے ہیں تمہاری تنظیم میں بعض نئے لوگ وہ آتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے تم ان پر اعتماد کر لو بعض لوگ تمہاری تنظیم اور جماعت میں شامل ہوں گے تو ان کا امتحان کرنا یہ ضروری ہے کہیں وہ کسی اور نیت سے وہ نہ آئے ہوں یا ای الدین امن و اے ایمان والوں اذا جا المؤمنات اسی لیے ہمارے استاد محترم وہ اپنے درس میں نہایت سخت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی اصلاح ہونی ہے تو اصلاح ہو جائے اور اگر اصلاح نہیں ہونی تو وہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ کہ وہ ہم سے قرآن سیکھ رہا ہے جائے اگر وہ یہاں پہ ہمارا ساتھی نہیں بنتا اگر وہ ہمارا دوست نہیں بنتا اور قرآن کے مشن میں وہ ہمارا پکا پک ساتھی نہیں بنتا تو بغیرتوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائے اپنا کام کرے اسی لیے ان کے درس میں نہایت اس حوالے سے سختی ہوتی ہے یا یادین الذین و اے ایمان والوں المؤمنات جب آ جائیں تمہارے پاس المؤمنات ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کرنے والی یعنی وطن چھوڑ کر فم تحین تو ان کا امتحان لو انہیں جانچ لو یہ تو اب امیں انہیں کیسے پتہ چلے گا تو قرآن کہتا ہے اللہ اعلم بھی ایمان ہن اللہ خوب جانتا ہے بھی ایمان ہن ان کے ایمان کو کیونکہ ایمان ایک مخفی چیز ہے اسی لیے مسلمانوں کو ہمیشہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایک انسان کا جو عمل ہو ظاہری طور پر انسان جو ہو تو اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے یہ اکثر اوقات پشتوں میں اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ شرع یہ ظاہر کو دیکھتی ہے تو اصل میں مسلمان ہمیشہ ظاہر کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو اسی لیے تم ان کے ساتھ معاملہ یہ ظاہر کی بنیاد پہ کرو لیکن اندہ اعتماد بھی نہیں کرنا بلکہ امتحان یہ ضروری ہے کہ آیا وہ تمہاری دوستی اور تمہارے اعتبار کرنے کے لائق ہے بھی یا نہیں کہ تم ان پر اعتماد کرو فَإن مومناتن پس اگر تم جانو انہیں مؤمنات ایمان والیاں کہ واقعی وہ سد کے دل سے ایمان لانے والی عورتیں ہیں فلاں تو مت لوٹاؤ انہیں کافروں کی جانب کافروں کی طرف انہیں لا, نہ لوٹاؤ وجہ لاہن کیونکہ یہ مومنہ ہے اور وہ کافر مشرک ہے لاہن نہ ہل الحم نہ تو یہ عورتیں حلل الحم حلال ہیں ان کافروں کے لیے ان مشرقین کے لیے وہ لاہم یہ ہل اور نہ ہی وہ کافر وہ حلال ہیں لہنا ان عورتوں کے لیے یعنی کسی بھی صورت میں یہ ان کے لیے روا نہیں ہے جیسے سورہ بکرایت نمبر دو سو اکیس میں کہ مشرقین خواتین عورتوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح روا نہیں ہے مان فکو یہ اب اگر وہ کہ اگر ان لوگوں نے ان عورتوں کو مہر دیا ہو مال دیا ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے اگر وہ خاتون مکہ سے مدینہ منورہ وہ ہجرت کرے اور کل کو تم نے ٹھیک ہے عورت اور مومنہ عورت وہ تو تم نے نہیں لوٹانا لیکن اگر وہ اس مال کا مطالبہ کریں کہ جو انہوں نے ان خواتین کو دیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں مال دے دو واتو مان فکو اور دے دو انہیں مال انفقو وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا ہے یعنی جو مال انہوں نے ان عورتوں کو دیا ہے تو وہ انہیں لوٹا دو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اب اس کے بعد اب اگر یہاں پہ اس مومن مومنہ عورت کے ساتھ اگر یہاں پہ کوئی گھر بسانا چاہے اور اگر یہاں پہ کوئی نکاح کرنا چاہے تو قرآن کہتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر انتن کی حوہنہ کہ تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ آتے تم اجو رہنا بشرط کہ جب تم دو ان عورتوں کو اجو ان کا اجر یعنی ان کا مہر ان کا مہر ان تم انہیں دو تو ایسی صورت میں تم ان کے ساتھ گھر بسا سکتے ہو تم سکو بے اسمل قوافری اب یہاں پہ یہ دوسری صورت ہے کہ اب جو عورتیں اور جو خواتین باوجود اس کے کہ وہ مسلمان مردوں کے نکاح میں ہیں تو ان کا کیا حکم ہے اور وہ ہجرت وہ نہیں کر رہی تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے ولا تم سکو بے عصم فری یہ اور نہ رو کے رکھو اور نہ رو کے رکھو یہ ایسی خواتین کو اور نہ روکے رکھو وہ غیر مہاجر عورتیں ولا تم سکو اور نہ تھامے رہو ان غیر مہاجر خواتین کو کہ جو ہجرت نہیں کر رہیں بعسم عصم کہ تم بچاؤ دے رہے ہو عسم عصمت کہتے ہیں بچانے کو کہ تم بچاؤ دے رہے ہو الکوافری کافر عورتوں کہ تم بچاؤ دے رہے ہو الکوافر کافر عورتوں کو یعنی وہ ایمان بھی نہیں لاتیں اور وہ ہجرت بھی نہیں کرتیں تو ایسی صورت میں ایسی خواتین کو بچاؤ نہ دو کیونکہ تمہارے عقد میں ہوتے ہوئے کل کو اگر وہ جو بھی کام کریں گی کریں گی تو وہ تمہارے کھاتے میں وہ لکھا جائے گا کہ یہ فلاں کی بیوی ہے اور فلاں کی زوجہ ہے ولا تم سکو بے اثمل بخاری کی روایت میں آتا ہے جب یہ آیات یہ نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ جی ان کے نکاح میں دو خواتین تھیں جو تھیں مشرقہ جی ابن کثیر نے یہاں پہ لکھا ہے یہ جی ان آیات کے تحت کہ ابتدائی اسلام میں یہ جو رشتہ نعتہ تھا ایمان والوں کے درمیان اور مشرقین کے درمیان یہ جاری تھا یہ ہم نے یہ قول سورہ بقرہ دو سو اکیس کے تحت بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا حافظ ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ وقد کا نجائزن فی ابتداسلامی عین تضو جل مشرق و المنا ابتدائی اسلام میں ایک مشرق مرد کا ایک مومنہ خاتون کے ساتھ نکاح جائز تھا اسی طرح ایک مومن کا ایک مشرقہ خاتون کے ساتھ نکاح یہ جائز تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقد نکاح میں دو عورتیں تھیں دو عورتیں تھیں حضرت عمر نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد دونوں کو طلاق دے دی دونوں کو طلاق دے دی اور ان میں سے اور ابھی تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام نہیں لائے تھے تو ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ نے نکاح کیا اور دوسری کے ساتھ صفوان ابن امیہ نے نکاح کیا ہے تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ جو خاتون نہ اس نے شرک چھوڑا نہ اس نے ہجرت کی تو ایسی صورت میں ایسی کافر عورت کو عصمت نہ دو یعنی اسے اپنے ناموس میں نہ رکھو اسے اپنے بچاؤ میں نہ رکھو کیونکہ کل کو وہ تمہارے کھاتے میں ہی وہ جو کریں گی وہ تمہارے کھاتے میں ہی اسے ڈالا جائے گا کہ یہ فلان کی زوجہ ہے اور یہ فلان کے نکاح میں ہے ولا تم سکو بے اور نہ روکے رکھو وہ غیر مہاجر اور ہجرت نہ کرنے والی عورتیں بے عصم کہ تم عصمت میں رکھتے ہو ایسی کافر عورتوں کو کہ تم بچاؤ میں رکھتے ہو ایسی کافر عورتوں کو تو ایسی کافر عورتوں کو بچاؤ نہ دو انہیں عصمت نہ دو انہیں تحفظ نہ دو بلکہ انہیں رخصت کرو کہ بس وہ تمہارے نکاح سے نکل جائیں وس علو ماں ہاں اگر تم نے ان خواتین کو مہر دیا ہے مال دیا ہے تو مانگ لو ان سے ماں انفق وہ مال جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے ولیس انفقو اور چاہیے کہ وہ مانگے وہ مال جو انہوں نے خرچ کیا ہے ان ایمان والی عورتوں پہ یعنی وہ اپنے مال کا مطالبہ کر سکتے ہیں تم اپنے مال کا مطالبہ یہ کر سکتے ہو ظالم اللہ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم ان سے مال کا مطالبہ کر سکتے ہو اسی طرح وہ بھی کر سکتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور فیصلہ کرتے ہیں اللہ تمہارے درمیان واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا خوب جاننے والا حکیم حکمت والا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجُكُمْ إِلَى الْقُفَّارِ اور اگر چلی جائیں تم سے شیئن کوئی چیز اب یہاں پہ دیکھو کہ اگر کوئی خاتون وہ تمہارے عاقت سے یعنی یہاں پہ دار اسلام سے اور مدینہ سے وہ ہجرت کر کے وہ کافروں دار حرب جانا چاہتی ہے قرآن کہتا ہے کہ ایسی کوئی خاتون پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ وہ شہ ایک چیز ہے جانے دو اسے وہ انفاط و کم شعی اور اگر چلی جائے تم سے شی ان کوئی چیز من ازواج تمہاری بیویوں میں سے تو جانے دو الکفار کافروں کی طرف فعاقبتم تم اور پھر تمہارا نمبر آئے ان پر عاقبتم اصل میں معاقبہ کہتے ہیں سزا دینے کو سزا دینا اور یا یہاں پہ غنیمت پانا دونوں معنوں میں مفسرین نے استعمال کیا ہے فعاقبتم تم اور پھر تم سزا دو انہیں مطلب یہ کہ کل کو تم کافروں سے جنگ جیت لو تمہارے ہاتھ میں تم غنیمت پا لو تو اب ایسی صورت میں اگر وہ مثلا تمہارا مال وہ وہ عورتیں جو یہاں سے وہ مال وہ لے گئی ہے اور وہ کافر تمہیں مال لوٹاتے نہیں ہے جو مہر تم نے انہیں دیا تھا تو اب ایسی صورت میں کل کو اگر تم ان کافروں پر تمہارا نمبر آ جائے یعنی تم فتح پا لو اور تم غنیمت پا لو اب انہوں نے تمہارا مال تمہیں لوٹایا نہیں ہے تو قرآن یہاں پہ کہتا ہے کہ تم مال غنیمت سے اس شخص کو اتنا مال دو کہ جو وہ کافر عورت وہ اپنے ساتھ وہ لے گئی ہے یا اسی طرح یا دوسری صورت وہ یہ بھی ہے غنیمت سے اگر ایسا نہ ہو تو مثلا وہ لوگ اپنے اپنی عورتوں کا وہ مہر وہ مانگ رہے ہیں تم اپنی عورتوں کا وہ مہر وہ مانگ رہے ہو لیکن آپس میں وہ ایک دوسرے کو وہ مال وہ دیتے نہیں ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اس شخص کا جو مال تھا اور یہ اپنے مال کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہ اسے مال لوٹا نہیں رہے تو تم اس طرح کرو کہ وہ مال وہ تم اس بندے کو دے دو کہ جو تم نے مثلا اس خاتون کو تم نے دینا تھا یا وہ مطالبہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہی وہ مال اس مرد کو وہ دے دو اور تاکہ اس کا یہ, حساب یہ ختم ہو جائے تم تو پس تم تو غنیمت پالو فعۃ الدین ازواج تو دے دو ان لوگوں کو ذہابت ازوا کہ چلی گئی ان کی بیویاں مسلم جتنا مال انہوں نے وہ خرچ کیا ہے یا مال غنیمت میں سے دے دو اور یا وہی مال جو وہ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن تمہارا مال تمہیں نہیں لوٹا رہے تو وہی مال اس شخص کو دے دو وہ تقلی ان تم بھی مؤمنون اور ڈرو اللہ ذات سے ان تم بھی مؤمنون کہ تم ہو اس پر ایمان لانے والے یا اس پر یقین کرنے والے ابسایت میں یہ مزید اللہ کے پیغمبر کو کہ ان کا امتحان لینا ہے ان سے بیعت وہ لینی ہے یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ المؤمنات جب آ تمہارے پاس ایمان والی عورتیں یوبا یہ نقا کہ جو بیعت کر رہی ہیں آپ کے ساتھ اعلی ان اس بات پہ لایو شرک ہی کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ حصہ دار نہیں ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ شعیع ان کسی چیز کو بھی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو حصہ دار نہیں ٹھہرائیں گی ولا شرک اور نہ ہی وہ چوری کریں گی ولازنی نہ اور نہ ہی وہ بدکاری کریں گی ولائقتلنا اولاد ہونا اور نہ ہی قتل کریں گی اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے فقر کے ڈر سے ولایاتین اور نہ ہی وہ لائیں گی بے بہتان بہتان یفتری نہ ہو کہ جسے وہ گھڑ رہی ہوں بین ایدی نہ اپنے ہاتھوں کے سامنے وار جل اور اپنے پیروں کے سامنے اس کے دو مطلب وہ ذکر کرتے ہیں ولایاسی کا فی معروف اور یہ عورتیں نافرمانی نہیں کریں گی آپ کی اے پیغمبر فی معروف دین کے کاموں میں تو جب آپ کے ساتھ وہ ان کاموں پر بیعت کر رہی ہیں فبا یا تو بیعت کریں ان کے ساتھ وس تخفر اللہ اور بخشش طلب کریں ان کے لیے اللہ سے بے شک اللہ وہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا مہربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی تھیں اور اللہ کے پیغمبر ان سے یہ بیعت یہ لیتے تھے لیکن یہ بیعت اللہ کے پیغمبر کی وہ زبانی ہوتی تھی اللہ کے پیغمبر امت کے لیے اور امت کی عورتوں کے لیے بمنزل باب باپ کے ہیں لیکن رسول اللہ ان کے ساتھ زبانی بیعت کر رہے ہیں اسی لیے ام المن عائشہ فرماتی ہیں قسم اللہ کی کہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ وہ نہیں چھوا وہ نہیں لگا اس کے ساتھ لیکن آج کا پیر وہ بیعت میں اخواتین کے ساتھ مسافہ کر رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے اللہ کے پیغمبر کی بیعت وہ ان مصافحوں کے بغیر وہ ہوتی تھی اور وہ بھی پردے کے دوسری جانب پردہ بھی درمیان میں وہ لٹکا ہوا ہوتا تھا شرک نہیں کریں گی اسی طرح ولا یا وہ چوری نہیں کریں گی یعنی کسی کا مال ناحق وہ نہیں لیں گی بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پورا خاندان پھر ایمان لایا ہے اس آیت میں وعدہ کیا تھا کہ تمہارے وہ رشتے دار کے جن کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی اللہ انہیں تمہارا دوست بنا دے گا اور پھر فتح مکہ میں بہت سارے لوگ بہت سارے خاندان وہ ایمان لے آئے اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہو گئے تو ابو سفیان کی بیوی ہند ہند بنتے اتبا وہ بھی ایمان لے آئی تو وہ بیعت بھی وہ کر رہی تھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تو اسی بیعت میں رسول اکرم نے ان سے کہا کہ مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ حصہ دار نہیں ٹہراؤ گی اسی طرح چوری نہیں کرو گی اور زنا نہیں کرو گی تو ایک تو اس نے سوال کیا کہ آیا کوئی خاتون ایک آزاد خاتون کہ جو لونڈی نہ ہو آیا کوئی آزاد خاتون وہ بدکاری بھی کرتی ہے یعنی اس کا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ولا تشریقی چوری نہیں کرو گی تو یہاں پہ بھی اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ تو ہم سے بیعت لے رہے ہیں کہ میں چوری نہیں کروں گی لیکن میں اپنے شوہر کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں میرا شوہر ابو سفیان یہ بڑے بخیل ہیں رجل النشحی بڑے بخیل انسان ہیں اور وہ مجھے جو میرا نفقا ہے اور میرا جو خرچ ہے وہ مجھے اتنا نہیں دیتے کہ وہ میری کفایت کرے اور میری اولاد کی کفایت کرے اسی لیے میں ان کی جیب سے ان کے علم میں لائے بغیر میں ان کی جیب سے خرچہ وہ لے لیتی ہوں جتنا میرے اور میرے بچوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے تو آیا یہ بھی چوری میں آتا ہے اور میں کہیں گناہگار تو نہیں ہوں گی اور کہیں یہ اس بیعت کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی ممالی بالمعروف ماں یکفی کی وہ یکفی بنی اتنا مال تم اپنے شوہر کے اس کی جیب سے اور اس کے مال سے تم لے سکتی ہو کہ جو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کفایت کرے لیکن کہ وہ اسراف نہ ہو اور وہ شوہر کا مال وہ اڑانا نہ ہو تو تب یہ چوری میں شمار نہیں ہوگا دی دیگر اگر تم اس کا مال وہ اڑا رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں پھر یہ چوری میں بھی آئے گا تو ولا یسرقنا اسی طرح ولا ان اس کے دو معانی ہیں ایک معانی تو یہ یہ قرآن نے کیوں کہا کہ وہ نہیں بنائیں گی بہتان یفتری نہ کہ اسے وہ گھڑے کہ وہ نہیں لائیں گی بہتان کہ جسے وہ گھڑے اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے سامنے یہ بین نا عید و عرج نہ یہ کنایا ہے بالکل آمنے سامنے سے یعنی خواتین میں یہ ایک بدقسمتی سے یہ ان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ بعض اوقات وہ کسی پر بہتان عائد کرنا اور کسی پر الزام لگانا بالکل اس کے آمنے سامنے اس پر الزام لگا دیتی ہیں اور اس پر انہیں کوئی ندامت وہ نہیں ہوتی یعنی بالکل آمنے سامنے مردوں میں یہ چیز یہ ان کی بنسبت وہ کم ہوتی ہے اور بعض مرد بھی اس کے کافی مائر ہوتے ہیں اسی لیے ان میں بھی یہ عورتوں کی یہ عادت یہ ہوتی ہے لیکن عورتوں میں یہ عادت یہ زیادہ ہے کہ وہ بالکل آمنے سامنے اوروں پر وہ الزام وہ عائد کر دیجیے اور خواتین میں آپس میں یہ چیزیں یہ زیادہ ہوتی ہیں ایک معنی تو اس کا یہ ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے ولایاتی نبی ہے نہ اولاد اس کی نہ ہو اور وہ کسی غیر کی طرف اس کی نسبت کرے عربوں میں یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو اولاد ہے تو یہ تم سے نہیں ہے یا اپنے شوہر پر یہ الزام یا اپنے آپ پر یا کسی اور خاتون پر وہ یہ بہتان یہ عائد کرتی تھی کہ اولاد ان اس کی نہیں اور یہ اس پر بہتان وہ عائد کر دی تھی کہ یہ اولاد یہ اس کی اس سے نہیں ہے نہیں ایسا نہیں کریں گی یا اسی طرح اپنی اولاد کو اپنے شوہر کے بغیر کسی اور کی جانب وہ منسوب نہیں کریں گی کہ یہ فلاں سے یہ اولاد یہ پیدا ہوئی ہے ولایاسی نہ کفی معروف اور نافرمانی نہیں کریں گی فی معروفین دین کے کاموں میں بخاری کی روایت میں ایک صحابیہ ہے ام میں رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے ہم سے بےآت لی تھی اللہ ننوحا کہ ہم نوحا نہیں کریں گے نوحا کیا ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں آتا ہے نوحا یہ ہے لئی سمنا منظور خدو کہ جو غم میں اپنے چہرے کو پیٹے وشق الجیوب کپڑے پھاڑے ودا بداول جاہلیہ اور وہ جو جاہلیت کی آوازیں وہ کسے اور جاہلیت کی آوازیں نکالے جیسے مردے کی چارپائی کے ارد گرد خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ جو مشاعرہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے ودا بداول جاہلی نوحہ ہے تو اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی فرمانی وہ نہیں کریں گی اور نوحہ یہ نہیں کریں گی اسی طرح وہ تمام امور کہ جس میں اللہ کے پیغمبر نے لانتیں وہ بھیجی ہیں یہ نہیں کریں گی یہ اب آخری آیت میں سورت کے اسی ابتدائی مضمون کی طرف بات لوٹتی ہے جو سورت کا اصل مقصد ہے اور وہ ہے تباعد عن الكفار اور ان کے ساتھ دوستی کرنا یا ایو الدین امن اے ایمان والوں لا لاطت قوما دوستی نہ کرو اس قوم کے ساتھ غزب اللہ علیہم کہ غضب کیا ہے اللہ نے ان پر یہود نصارا اسی طرح اللہ کے دین کے دشمن سنت کے مخالف ان کے ساتھ دوستی نہ کرو قد یہ من الآخرتی یہ جی تحقیق وہ نا امید ہوئے ہیں من الآخرتی آخرت سے آخرت سے وہ ایسے نا امید ہوئے ہیں یا آخرت کے اجر سے وہ ایسے نا امید ہوئے ہیں کما یہ عصل من اسحاب القبور جیسا کہ نا امید ہوئے ہیں کافر من اسحاب القبور قبر والوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے جیسا کہ کافر قبر والوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے نا امید ہیں اسی طرح وہ بھی آخرت سے اسی طرح نا امید ہیں اور تم ان کے ساتھ دوستی یہ کرتے ہو ان کے ساتھ دوستی یہ نہ کرو قدی یسو منل آخرت کما یسل کفارو من اسحاب القبور کہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو کہ جو نا امید ہوئے ہیں آخرت سے یہ آخرت سے وہ نامید ہوئے ہیں یا اس کے دو معنی مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں یعنی جس طرح کافر ان مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہیں جو قبر میں یہ دفن ہو چکے ہیں تو اسی لیے ایسی قوم کے ساتھ دوستی یہ نہ کرو اور یا دوسرا معنی بھی مفسرین کرتے ہیں کہ من اصحاب القبور یعنی جس طرح وہ مرے ہوئے کافر اپنی قبر میں عذاب دیکھنے کے بعد یہ ابآخرت کی ہر خیر سے وہ نامید ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا کوئی کچھ نہیں بننے والا تو تم لوگ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو تو صورت میں تباعد عن الكفار اور زجر دیا گیا تھا ان ایمان والوں کو کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں انہیں زواجر دیے گئے اصل علیٰ بین اکم و بین الدین آد تم قریب ہے اللہ امید ہے کہ اللہ وہ بدل دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان کہ جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ان میں سے موادہ اللہ اسے دوستی میں بدل دے محبت میں بدل دے اور اللہ قدرت والا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے منع نہیں کرتا اللہ تمہیں ان لوگوں سے بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو بے شک منع کرتا ہے تمہیں اللہ ان لوگوں سے کہ جو لڑے ہیں تمہارے ساتھ تمہارے دینی دین میں اور جنہوں نے نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے اور انہوں نے مدد کی ہے تمہارے دشمنوں کی اعلیٰ اخراجکم تمہارے نکالنے میں تو اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم دوستی کرو ان کے ساتھ اور جو دوستی کرے گا ان کے ساتھ تو یہ لوگ یہی ظالم ہیں اے ایمان والوں کہ جب آج ہیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر تو ان کا امتحان لو انہیں جان چلو اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو بس اگر تم جان لو انہیں مومناتن ان ایمان والیاں کہ وہ بالکل سچی ایمان والیاں ہیں تو پھر نہ لوٹاؤ انہیں کافروں کی طرف اور اگر وہ منافقانہ طور پر ایمان لائی ہیں تو پھر انہیں واپس کر دو لاہن نہ تو وہ عورتیں حلال ہیں ان کے لیے اور نہ ہی وہ کافر یہ ہلون نہ وہ حلال ہیں ان عورتوں کے لیے واتوان اور دو تم انہیں ماں مال انفقو جو خرچ کیا ہے انہوں نے ان عورتوں پر اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نکاح کرو ان کے ساتھ کہ جب تم دو انہیں ان کا مہر ولا تم سیکو بے سم اور تم نہ رو کے رکھو تم نہ روکے رکھو ان غیر مہاجر اور تم نہ رو کے رکھو ان غیر مہاجر عورتوں کو اپنے نکاح میں بے عصم کہ تم بچاؤ کرتے ہو ایسی کافر عورتوں کی کیونکہ تم نے اپنے آقد میں جب انہیں رکھا ہے تو یہ تم ان کے بچاؤ کا سامان کر رہے ہو ما اور وہ مال جو تم نے خرچ کیا ہے ان پر اور چاہیے کہ وہ مانگے وہ مال کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے ان پر یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور فیصلہ کرتے ہیں اللہ تمہارے درمیان اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے اور اگر چلی جائیں تم سے شی ام نظوا کوئی بھی تمہاری بیویوں سے الالکفار کافروں کی طرف فعاقب تم پس پھر تم تمہارا نمبر آجے ان پر اور تم سزا دو انہیں تو وہ معاقبہ کیا ہے کہ جو مال تمہیں انہیں دینا تھا تو وہ انہیں نہ دو کیونکہ وہ تم لوگوں کی عورتوں کا مال وہ تمہیں نہیں دے رہے تو جو مال وہ خواتین لائی ہیں تو وہ اسی شخص کو دے دو تو حساب برابر سرابر ہو جائے گا فَاعَقِب تُم يَا غنیمت غَنِيمَت پالو تو اس غنیمت میں سے اس شخص کو مال دے دو کیونکہ اسے اس کا حق جو ہے وہ کافر وہ نہیں دے رہا اور یہ غنیمت یہ بھی کافروں سے لیا ہوا مال ہے فَاعَقِب تُم تو پس پھر تم سزا دو انہیں یا تُم غَنِيمَت پالو فَآتُ الَّذِينَ ذَهَبَت أَزْوَاجُهُمْ تو دے دو وہ ان لوگوں کو ذهبت ازواجہم کے چلی گئی ان کی بیویاں مِسْلَامَان فَقُوا جتنا مال انہوں نے خرچ کیا ہے ان عورتوں پر و تقلّ لدین تم بھی مؤمنون اور ڈرو اللہ اس ذات سے کہ ہو تم اس پر ایمان لانے والے یا ائی نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں کہ وہ بیت کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اس بات پہ کہ وہ شرک نہیں کریں گی یہ صدار نہیں ٹہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی اور نہ ہی وہ چوری کریں گی اور نہ ہی بدکاری کریں گی اور نہ ہی قتل کریں گی اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے یا کسی اور سبب سے ولایاتی نہ ہی وہ لائیں گی بے بہتان کوئی بہتان یفتری نہ ہو کہ جسے وہ گھڑے بے نہ اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں کے سامنے یعنی بالکل آمنے سامنے اور یا یہ اولاد کی نسبت کسی غیر کی جانب وہ کرنا ولایاسی نہ کفی معروف اور نہ ہی نا فرمانی کریں گی آپ کی اے پیغمبر فی معروف ان دین کے کاموں میں تو آپ بیعت کریں ان کے ساتھ اور مغفرت طلب کرے بخشش طلب کریں ان کے لیے اللہ سے بے شک اللہ مہروبان ہے اے ایمان والوں دوستی مت کرو ایسی قوم کے ساتھ کہ غزب غصہ کیا ہے اللہ نے ان پر یہود و نصارہ کے ساتھ یسو من الآخرہ تحقیق وہ نا امید ہوئے ہیں من الآخر آخرت کے اجر سے یا وہ آخرت سے نا امید ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک سبب ہے سورت کے آغاز میں بعض وہ ان کے ساتھ دوستی نہ کرنے کی وہ گزر چکی تھیں میرے دشمن تمہارے دشمن قرآن کے منکر اللہ کے پیغمبر کو نکالا ہے اسی طرح تمہارے دشمن تم تم پر اگر وہ قابو پالے تو تمہیں تکلیف پہنچائیں تمہیں گالیاں دیں تمہارا کفر وہ چاہتے ہیں اور یہاں پہ ایک سبب ایک قرآن نے اور ذکر کیا کہ وہ آخرت کی آخرت سے امید آخرت کو نہیں مانتے تم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو کمایا اسل کو فار من اسحابل القبور جیسا کہ ناؤمید ہوئے ہیں کافر من اصحاب القبور قبر والوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین